اللہم سیدنا محمد ہم لے لا سید مدن والا آل کی ایک میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکیل میرے مصطفی ایپیسوڈ سکسٹی ٹو کر رہی کل مختوم رومیوں سے جنگ کی تیاری کا اعلان یہ معاملہ طے کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کریں قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی غزبے کا ارادہ فرماتے تو کسی اور ہی جانب کا توریا کرتے لیکن صورت حال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سبب اب کی بار آپ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں جہاد کی ترغیب بھی دی اور جنگ ہی پر ابھارنے کے لیے سور توبہ کا بھی ایک ٹکڑا نازل ہوا ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنا نفیس مال قط کرنے کی رغبت دلائی غزوے کی تیاری کے لیے مسلمانوں کی دوڑ دھو صحابہ کرام نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں جھٹ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی قبیلے اور برادریاں ہر چہار جانب سے مدینے میں اترنا شروع ہو گئیں اور سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی کسی مسلمان نے اس غزے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا البتہ تین مسلمان اس سے مستشنا ہیں صحیح الایمان ہونے کے باوجود انہوں نے اس غزبے میں شرکت نہ کی حالت یہ تھی کہ حاجت مند اور افاقہ مست آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ ان کے لیے سواری فراہم کر دیں تاکہ وہ بھی رومیوں سے ہونے والی اس جنگ میں شرکت کر سکیں اور جب آپ ان سے معذرت کرتے میں <متحدث> تمہیں سواری کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا تو وہ اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے کہ وہ قرض کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے ہیں اسی طرح مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے اگے نکل جانے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان بن عفان نے ملک شام کے لیے قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور قجاوہ سمیت 200 اونٹ اور 200 اوقیا تقریبا 29.5 کلو چاندی تھی اپ نے سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور قجاوہ سمیت صدقہ کیا اس کے بعد 1000 دینار تقریبا ساڑھے پانچ کلو سونے کے سکھے لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے جاتے اور فرماتے جاتے آج کے بعد عثمان جو بھی کرے انہیں ضرر نہ ہوگا اس کے بعد حضرت عثمان نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ نو سو اونٹ اور ایک سو گھوڑے تک جا پہنچی ادھر حضرت عبد الرحمن بن اوف دو سو اوقیہ تقریباً ساڑھے انتیس کلو چاندی لے آئے حضرت ابو بکر نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا اور بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا ان کے صدقے کی مقدار چار ہزار درہم تھی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے حضرت عمر نے اپنا آدھا مال قیرات کیا حضرت عباس بہت سا مال لائے حضرت طلحہ بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ بھی کافی مال لائے حضرت عاصم بن ندی نوے وسط یعنی ساڑھے تیرہ ہزار کلو ساڑھے تیرہ ٹن کھجور لے کر آئے بقیہ صحابہ بھی پیدر پہ, پہ اپنے تھوڑے زیادہ سب لے آئے یہاں تک کہ کسی کسی نے ایک مد یا دو مت سبقہ کیا کہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے عورتوں نے بھی ہار بازو بالی اور انگھوٹی وغیرہ جو کچھ ہو سکا پر قدمت میں بھیجا. کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا اور بخل سے کام نہ لیا صرف منافقین تھے جو سبقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر تانا زنی کرتے تھے اور جن کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ایک دو مت کھجور سے قیسر کی مملکت فتح کرنے اٹھے ہیں اسلامی لشکر کی راہ میں اس جوش و خروش اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو اور کہا جاتا ہے کہ سبا بن ارفتح کو مدینے کا گورنر بنایا اور حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے اہل و ایال کی دیکھ بال کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا لیکن منافقین نے ان پر تانہ زنی اس لیے وہ مدینہ سے نکل پڑے اور رسول اللہ سے جا لاحق ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر مدینہ واپس کر دیا اور فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نزبت ہو؟ جو حضرت موسا سے حضرت ہارون کو تھی البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتظام کے بعد شمال کی جانب فرمایا نسائی کی روایت کے مطابق یہ جمعرات کا دن تھا منزل تبوک تھی لیکن لشکر بڑا تھا تیس ہزار مردان جنگی تھے اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی فراہم نہ ہوا اس لیے مسلمان ہر چند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے بلکہ سواری اور توشے کی سخت کمی تھی چنانچہ اٹھارہ اٹھارہ آدمیوں پر ایک ایک اونٹ تھا جس پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے اسی طرح کھانے کے لیے بسا اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنی پڑتی جس سے ہوٹل میں ورم آ گیا تھا مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود زب کرنا پڑا تاکہ اس کے میدے اور آتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی جا سکے اسی لیے اس کا نام جیش اسرت تنگی کا لشکر پڑ گیا تبوک کی راہ میں لشکر کا گزر یعنی دیار سمود سے ہوا سمود وہ قوم تھی جس نے وادی اور کے اندر چٹانیں تراش تراش کر مکانات بنائے تھے صحابہ اکرام نے وہاں کے کنویں سے پانی لے لیا تھا لیکن جب چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں کا پانی نہ پینا اور اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا اور جو آٹا تم لوگوں نے گوند رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو خود نہ کھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صاحب علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی سی میں ابن عمر سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر یعنی دیا رے سے گزرے تو فرمایا ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آن پڑے جو ان پر آئی تھی ہاں مگر روتے رہو پھر آپ نے اپنا سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی حتیٰ کہ لوگوں نے رسول اللہ سے شکوا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اللہ نے بادل بھیج دیا بارش ہوئی لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی لاد بھی لیا پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے لیکن چار سے پہلے نہیں پہنچو گے لہذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں دو آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے چشمے تھوڑا تھوڑا اللہ اللہ نے, کیا کیا نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں قدرے جمع ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھلا اور اس چشمے میں اڑیل دیا اس میں دیا کے بعد چشمے سے قوب پانی آیا صحابہ اکرام نے سیر ہو کر پانی پیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ماس اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے راستے ہی میں یا تبو پہنچ کر روایات میں اختلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات تم پر سخت آندھی چلے گی لہذا کوئی نہ اٹھے اور سخت آندھی چلی ایک شخص کھڑا ہو گیا تو آندھی نے اسے اڑا کر تئے کی دو پہاڑیوں کے پاس پھینک دیا راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھا اور مغرب اور عشا کی نماز اکٹھا پڑتے تھے جمع تقدیم بھی کرتے تھے اور جمع تاخیر بھی جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور اثر دونوں ظہر کے وقت میں اور مغرب اور عشا دونوں مغرب کے وقت میں پڑھی جائیں اور جمع تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور اثر دونوں عصر کے وقت میں اور مغرب و عشا دونوں عشاء کے وقت میں پڑھی جائیں اسلامی لشکر تبوک میں اسلامی لشکر تبوک میں اتر کر قیمہ زن ہوا وہ رومیوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا پھر رسول اللہ نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نے جامع کلام ارشاد فرمایا دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رقبت دلائی اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی خوشخبری دی اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا ان میں توشے ضروریات اور سامان کی کمی کے سبب جو نقص اور یہ حال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے ان کے اس طرز عمل کا اثر جزیرت العرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی ساخ پر بہت عمدہ مرتب ہوا اور مسلمانوں نے ایسے ایسے اہم سیاسی فوائد حاصل کیے کہ جنگ کی صورت میں اس کا حاصل کرنا آسان نہ ہوتا تفصیل یہ ہے کہ اعلیٰ کے حاکم یحنا بن روبا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیہ کی ادائیگی منظور کی اور صلح کا معاہدہ کیا جروا اور ازرخ کے باشندوں نے بھی قدمت نبوی میں حاضر ہو کر جزیہ دینا منظور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تحریر لکھ دی جو ان کے پاس محفوظ تھی اہل مقنہ نے اپنے پھلوں کی چہتائی پیداوار دینے کی شرط پر صلح کی آپ نے حاکم اعلیٰ کو بھی ایک تحریر لکھ دی جو یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پروان امن ہے اللہ کی جانب سے اور نبی محمد رسول اللہ کی جانب سے بن روبا اور, باشندگان اور محمد نبی کا ذمہ ہے اور یہی ذمہ ان شامی اور سمندری باشندوں کے لیے ہے جو یہاں کے ساتھ ہوں ہاں اگر ان کا کوئی آدمی کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس کمال اس کی جان کے آگے روک نہ بن سکے گا اور جو آدمی اس کا مال لے لے گا اس کے لیے وہ حلال ہوگا انہیں کسی چشمے پر اترنے اور خشکی یا سمندر کے کسی راستے پر چلنے سے منع نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو چار سو بیس سواروں کا رسالہ دے کر دو الجندل کے حاکم اقیدر کے پاس بھیجا اور فرمایا تم میں سے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے حضرت خالد وہاں تشریف لے گئے جب اتنے فاصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاف نظر آ رہا تھا تو اچانک ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی در اس کے شکار کو نکلا چاند نات تھی حضرت قالد اور ان کے سواروں نے اسے جا لیا اور گرفتار کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی کی اور دو ہزار اونٹ آٹھ سو گلام چار سو اور چار سو نزوں کی شرط پر مصالحت فرمائی بھی دینے کا اقرار کیا چنانچہ آپ نے اسے سمیت طبوک، اہلہ اور تیمہ کے شرائط پر معاملہ طے کیا ان حالات کو دیکھ کر وہ قبائل جو اب تک رومیوں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے سمجھ گئے کہ اب اپنے پرانے سرپرستوں پر اعتماد کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے وہ مسلمانوں کے حمایتی بن گئے اس طرح اسلامی حکومت کی سرحدیں وسیع ہو کر براہ راست رومی سرحد سے جا اور روم کے اعلی کاروں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا اسلامی لشکر سے مظفر و منصور واپس آیا اسلامی لشکر تبوک سے مظفر و منصور واپس آیا کوئی ٹکر نہ ہوئی اللہ جنگ کے معاملے میں مومنین کے لیے کافی ہوا البتہ راستے میں ایک جگہ ایک گھاٹی کے پاس بارہ منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی اس وقت آپ اس سے گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ صرف تھے تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے اور حضرت حذیفہ بن جمان تھے جو اونٹنی ہانک رہے تھے باقی صحابہ اکرام دور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے اس لیے منافقین نے اس موقع کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے قنیمت سمجھا اور آپ کی طرف قدم بڑھایا ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی حضب معمول راستہ طے کر رہے تھے کہ پیشے سے ان منافقین کے قدموں کی چاپیں سنائی دی یہ سب چہروں پر ڈاٹا باندھے ہوئے تھے اور اب آپ پر تقریباً چڑھی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کی جانب بھیجا انہوں نے ان کی سواریوں کی چہروں پر اپنے ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی جس سے اللہ نے انہیں مروب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جاملے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتائے اور ان کے ارادے سے باقبر کیا اسی لیے حضرت حذیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کہا جاتا ہے اسی واقعے سے متعلق اللہ کا ارشاد نازل ہوا کہ بہم بمالم ینالو انہوں نے اس کام کا قصد کیا جسے وہ نہ پا سکے خاتمہ اس سفر پر جب دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے نقوش دکھائی پڑے تو آپ نے فرمایا یہ رہا تابا اور یہ رہا عہد یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں ادھر مدینہ میں آپ کی آمد کی خبر پہنچی تو عورتیں بچے اور بچیاں باہر نکل پڑی اور زبردست اعزاز کے ساتھ لشکر کا استقبال کرتے ہوئے یہ نغمہ گنگنایا ہم پر سنیت الودا سے کا چاند طلوع ہوا جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے رجب کے مہینے میں واپس پہنچے اس سفر میں پورے پچاس روز صرف بیس دن تبوک میں اور تیس دن آمد و رفت میں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ نے بنف سے شرکت فرمائی مقلفین یہ غزوہ اپنے مخصوص حالات کے لحاظ سے اللہ تعالی کی طرف سے ایک سخت آزمائش بھی تھا جس سے اہل ایمان اور دوسرے لوگوں میں تمیز ہو گئی اور اس قسم کے موقع پر اللہ کا دستور بھی یہی ہے ارشاد ہے ما كان الله ليذر المؤمنين الا ما انتم عليه حتى يميز القبيس من الطيب الله مؤمنین کو اسی حالت پر چھوڑ نہیں سکتا جس پر تم لوگ ہو یہاں تک کہ قبیس کو پاکیزہ سے علیحدہ کر دے چنانچہ اس غزوہ میں سارے کے سارے مومنین و سالکین نے شرکت کی اور اس سے غیر حاضری نفاق کی علامت قرار پائی چنانچہ کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا اور اس کا ذکر رسول اللہ سے کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اسے چھوڑ دو اگر اس میں خیر ہے تو اللہ اسے جل ہی تمہارے پاس پہنچا دے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ نے تمہیں اس سے راحت دے دی ہے غرض اس غزلے سے یا تو وہ لوگ پیچھے رہے جو معذور تھے یا وہ لوگ جو منافق تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اب جھوٹا عذر پیش کر کے غذبے میں شریک نہ ہونے کی اجازت لے لی تھی اور پیچھے بیٹھے رہے یا سرے سے اجازت لیے بغیر ہی بیٹھے رہ گئے ہاں تین آدمی ایسے تھے جو سچے اور پکے مومن تھے اور کسی وجہ جواز کے بغیر پیچھے رہ گئے تھے انہیں اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور پھر ان کی توبہ قبول کی اس کی تفصیل یہ ہے کہ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو حزب معمول سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے وہاں دو رکت نماز پڑھی پھر لوگوں کی قاطر بیٹھ کے ادھر منافقین نے جن کی تعداد اسی سے کچھ زیادہ تھی آ آ کر معذرتیں شروع کر دی اور قسمیں کھانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا ظاہر قبول کرتے ہوئے بیت کر لی اور دعائے مغفرت کی اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دیا باقی رہے تینوں مومنین یعنی قاب بن, مالک، بن ربی اور ہلال بن امیہ تو انہوں نے سچائی اختیار کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیر غذبے میں شرکت نہیں کی تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ کرام کو حکم دیا کہ ان تینوں سے بات چیت نہ کرے چنانچہ ان کے خلاف سخت بائی کاٹ شروع ہو گیا لوگ بدل گئے زمین بھیانک بن گئی اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی اور خود ان کی اپنی جان پر بن آئی سختی یہاں تک بڑھی کہ چالیس روز گزرنے کے بعد حکم دیا کہ اپنی عورتوں سے بھی الگ رہیں جب بائیکاٹ پر پچاس روز پورے ہو گئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کیے جانے کا مزدہ نازل کیا ارشاد ہوا اور اللہ نے ان تین آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ موقر کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جان بھی ان پر تنگ ہو گئی اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پنا نہیں ہے مگر اسی کی طرف پھر اللہ ان پر رجوع ہوا تاکہ وہ توبہ کریں یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے اس فیصلے کے نزول پر مسلمان عموماً بے حد و حساب خوش ہوئے لوگوں نے دوڑ دوڑ کر بشارت دی خوشی سے چہرے کھل اٹھے اور انعامات اور سب کے در حقیقت یہ ان کی زندگی کا سب سے باسعادت دن تھا اسی طرح جو لوگ معذوری کی وجہ سے شریک غذا نہ ہو سکے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کمزوروں پر مریضوں پر اور جو لوگ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ پائیں ان پر کوئی حرج نہیں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے قیر قاہ ہیں ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کے قریب پہنچ کر فرمایا تھا مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جس جگہ بھی سفر کیا اور جو وادی بھی طے کی وہ تمہارے ساتھ رہے انہیں عذر نے روک رکھا تھا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مدینہ میں رہتے ہوئے بھی اس غزوے کا اثر یہ غزوہ جزیرت العرب پر مسلمانوں کا اثر پھیلانے اور اسے تقویت پہنچانے میں بڑا مؤثر ثابت ہوا لوگوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اب جزیرت العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی اس طرح آرزوئیں اور امیدیں بھی ختم ہو گئی جو مسلمانوں کے خلاف گردش زمانہ کے انتظار میں ان کے نہاں قانے دل میں پنہا تھی کیونکہ ان کی ساری امیدوں اور آرزو کا محور رومی طاقت تھی اور اس قزبے میں اس کا بھی بھرم کھل گیا اس لیے ان حضرات کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے امر واقع کے سامنے سپر ڈال دی کہ اب اس سے بھاگنے اور پانے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا اسی حال کی بنا پر اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی تھی کہ مسلمان منافقین کے ساتھ رفق و نرمی کا معاملہ کریں لہذا اللہ نے ان کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم صادر فرمایا یہاں تک کہ ان کے صدقے قبول کرنے ان کی نماز جنادہ پڑھنے ان کے لیے نے مسجد کے نام سے سازش اور دسیسہ کاری کا جو گھونسلا تعمیر کیا تھا اسے ڈھا دینے کا حکم دیا اور ان کے بارے میں ایسی ایسی آیات نازل فرمائی کہ وہ بالکل ننگے ہو گئے انہیں پہچاننے میں کوئی ابہام نہ رہا گویا اہل مدینہ کے لیے ان آیات نے ان منافقین پر انگلیاں رکھ دیں اس غزوے کے اثرات کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد بلکہ اس سے پہلے بھی عرب کے وفود اگرچہ رسول اللہ کی قدمت میں آنا شروع ہو گئے تھے لیکن ان کی بھرمار اس غزوے کے بعد ہی ہوئی اس غزوے سے مطالق قرآن کا نزول اس غزوے سے مطالق سورة توبہ کی بہت سی آیات نازل ہوئیں کچھ روانگی سے پہلے کچھ روانگی کے بعد دوران سفر اور کچھ مدینہ واپس آنے کے کے بعد ان آیات میں غزوے کے حالات ذکر کیے گئے منافقین کا پردہ کھلا گیا مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی اور مومنین صادقین جو غزے میں گئے تھے اور جو نہیں گئے تھے ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے اس سن کے بعض اہم واقعات اس سن یعنی نو ہجری میں تاریخی اہمیت کے متعدد واقعات پیش آئے نمبر ایک تبوک سے رسول اللہ کی واپسی کے بعد اجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لیان ہوا نمبر دو عورت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بدکاری کا اقرار کیا تھا رجم کیا گیا اس عورت نے بچے کی پیدائش کے بعد جب دودھ چھڑا لیا تب اسے رجم کیا گیا تھا نمبر تین اسمانت شاہ حبشاہ نے وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی نمبر چار نبی صلی اللہ کی صاحب کلثوم کی وفات ہوئی ان کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غم ہوا اور آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی تو اس کی شادی بھی تم سے کر دیتا نمبر پانچ تبوک سے رسول اللہ کی واپسی کے بعد راسل منافقین عبداللہ بن اوبئی نے وفات پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مفرت کی اور حضرت عمر کے روکنے کے باوجود اس کی نماز جنازہ پڑھی بعد میں قرآن نازل ہوا اور اس میں حضرت عمر کی موافقت اور تائید کرتے ہوئے منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا وسل محمد والا آل وس